اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے اور اس کے نیک اور عمل احمال صالحہ ہیں تم ہمیشہ اس کی برائی بیان کر دو کبھی اس کے اچھے بھی تو بیان کر دیا کرو اس کے متعلق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا پہلی بات یہ ہے ایک روایت ہے عمر مین عائش صدیقہ رقلا اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا زید ارقم رق اللہ مشہور صحابی ہیں ان سے غلطی ہوئی ہلکا صحابی ہیں عالم ہیں ان سے غلطی ہوئی خرید فروخت کے معاملے میں دیکھ خرید الفروخت کا معاملہ اونٹ لیتے تھے اونٹ کے لین دین کے معاملے میں ان سے غلطی ہوئی اور سودی مسئلہ بیچ میں آگوں کو پتہ نہیں تھا عنہ فرماتی ہیں لقد ابطل قل جہاد اس کا جہاد باطل ہو گیا اس عمل سے اس کا جہاد باطل ہو گیا ابھی تک جو اس صحابی نے جہاد کیا اچھا عمل کیا وہ سب اس نے باطل کیا اس تعویل کی وجہ سے جو اس نے اس سودی معاملے میں کیا ام صدق اورانحا کیوں نہیں فرمایا اچھا ہے عالم صحابی ہے عظیم انسان غلطی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ اس کا جہاد دے اور نمبر دو الرحمان بن ملجم کون ہے جس نے سیدن علی سید نال بلاب اللہ عنہ کا قتل کیا ہے ان کو شہید کیا اب جانتے ہیں شخص کون ہے کوئی ڈکیت ہے چور ہے قاتل ہے کون ہے یہ وہ عالم انسان ہے شخص ہے جس نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور جس کے علم کو سید العمر عنہ نے سراہا اور انہیں مصر کی طرف مفتی بنا کر بھیجا اپنے دور میں مصر جاتے ہی ان کی دوستی بدیادی دو سے ہو گئی خوارج سے اور کسی کی نصیحت ان کے کام نہ آئی آہستہ آہستہ وہ دور ہوتے گئے اور ایسے دور ہوئے کہ انہوں نے سیدن علی بن ابی طالب کا قتل کر دیا عبد الرحمان بن ملجم کوئی ایسا شخص آپ نے کبھی دیکھا ہے یا سنا ہے جس نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ عبد الرحمان بن ملجم رحمۃ اللہ علیہ کسی نے بھیجی آج تک کسی نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ عبد الرحمان بن ملجم عالم تھا تابعین عین ان کو شمار ہوتا ہے صحابہ کرام نے ان کو عمر بن خطاب نے بھیجا ہے نمازی تھا وہ شخص بڑا روزے دار تھا وہ شخص اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والا تھا اس شخص نے یہ یہ, یہ،, یہ نیکیاں کی ہیں کبھی سنا آج تک کسی نے کیوں اس کے لئے جائز تو نہیں تھا کہ آج کے دور میں ان لوگوں کے لئے جائز ہے دور میں کیا فرق ہے انہوں نے قتل کیا خلیفہ راشد کا اور اس ان کے بعد مسلمان قتل عام بھی شروع کیا آج کے دور میں اگرچہ صحابے کا قتل نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا خون سستا نہیں میرے بھائی میں نسائی کی روایت بار بار بیان کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا زائل ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل ناجائز نہ, نہ ہو دنیا میں کیا ہے صرف بازار اور یہ گھر وغیرہ نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالی کا گھر ہے کعبہ بھی ہے دنیا میں مساجد بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے کے سارے ختم ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو لیکن ایک مسلمان کا قتل بغیر وجہ کے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی برداشت نہیں ہے پوری دنیا ایک طرف اور ایک کلمہ پڑھنے والا موحد مسلمان ایک طرف نمبر،, نمبر تین علماء جرح و تعدیل کو دیکھیں آپ جنہوں نے جرح و تعدیل کی کتابیں لکھی ہیں جو لوگ روایت بیان کرتے حدیث کی سند میں ہوتے ہیں ان کے متعلق علماء جرح جرف تعدیل نے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کداب ہے یا دجال ہے یا منکر حدیث ہے یا ضعیف ہے ساتھ لکھتے ہیں کہ اچھا بھی ہے نمازی بھی ہے کیا کہیں لکھتے ہیں کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہے دجال ہے جھوٹا ہے لیکن نمازی بھی ہے اچھا بھی ہے کیوں نہیں لکھتے بھی؟ کیا ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر میرے بھائی جرح اور تعدیل میں یہی ہوتا ہے جو تعدیل کے لائق ہے اس شخص کی تعدیل کرتے ہیں جس کے اتنے گناہ نہیں ہیں کہ وہ مجروح ہو جائے صغیرہ گناہ کون نہیں کرتے صغیرہ گناہ انسان سے ہو ہی جاتے ہیں بشرط کے اصرار نہ کرے ورنہ پھر شرط یہ ہوتی نا کہ فقہ کون ہے جو معصوم ہے معصوم کون ہے ہمارے نزدیک صرف کون معصوم ہے عملۃ وسلم ان کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں فقہ کہ یہ شرط نہیں ہے کیوں کبھی غلطی نہ کرے لیکن یہ شرط ضرور ہے اس کی غلطی اتنی نہ ہو کہ وہ حد گزر جائے اور وہ مجروح ہو جائے تو جو سند میں موجود ہے راوی قرآن راوی حیف ہے وہ کیا بیان کیا کر رہا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے سند میں ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے اچھا ہے تو سند میں, سند میں آیا ہے جھوٹے تو ہیں وہ الگ ہیں لیکن میں اس کی بات کروں جس کا حافظہ کمزور ہے وہ بھی ضعیف ہے حرد کے نزدیک اب کمزور حافظہ اس شخص کے کیا قصور ہے اس کا حافظ ایسا اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے لیکن کیا وہ عدل ہے کہ نہیں اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے, نہیں؟ اچھا ہے. لیکن حافظہ کی کمزوری کی وجہ اس کے عدیش کو نہیں لیتے یہ لکھتے ہیں ضعیف علی بن مدین رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تو کہہ رہے یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے آپ کا اپنے والد کے متعلق کیا خیال ہے اپنا والد فرماتے ہیں میرے بھائی دین کا معاملہ ہے میرا والد روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے ان کی روایت نہ لینا سگب آپ کیوں نہیں کہا بھائی نمازی ہے میرا والد ہے اچھا بندہ ہے تھوڑا حافظہ کمزور ہے جو روایت وہ بیان کرے گا میں آپ کو بتاؤں گا کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے بڑے علماء میں سے ان کو شمار ہوتے علی بل بدینی کا لیکن نہیں میرا والد روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے کبھی اس کی روایت نہ لینا یہ دین کا معاملہ ہے کیا انہوں نے نا انصافی کیا پھر یہ ہم کہیں گے کہ علماء جرح و تعدیل سارے باطل ہیں پھر ہمارا رہتا کیا ہے سر و سارن سارے کے سارے غلط ہیں اور ایک ہی شخص پوری دنیا میں صحیح ہے میرے بھائی تھوڑے سے نظر سے کی گزارش ہے حق حق اور باطل باطل ہے دونوں کو کبھی خلط مرت نہ کرو سرو سارہ کے راستے کو سمجھو ان کے منہج کو سمجھو بدایتی کون ہے ال سنت میں سے کون ہے آج اس کو سمجھو اور پرکھو علی کا قسم جب یہ جان نکلنے کو آئے گی کسی کوئی روک نہیں سکتا نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی پروفیسر نہ کوئی آپ کا دوست نہ آپ کے رشتہ دار نہ آپ کا والد نہ آپ کے کوئی بھی نہیں نہ آپ کا کوئی امام نہ آپ کا کوئی پیر کوئی نہیں روک سکتا وہ روح نکال کر فرشتہ جائے گا اچانک سامنا ہوگا رب کے سامنے آپ اکیلے جواب دہ ہیں وہاں پر کسی کی دوستی کسی کی دشمنی کام نہیں آئے گی یہ لے کے آپ کا عقیدہ آپ کا منحج اگر راہ راست پر ہے کیونکہ پہلا سوال عقیدہ کا ہوگا پھر نماز ہے پھر باقی عبادات ہیں جہاد بھی بعد میں ہے اس میں ہمارا اتفاق ہے کہ سب سے پہلا سوال عقیدہ کا ہوگا اللہ الہ الا اللہ محمد السول ہوا اگر یہ پاس ہے اس میں کامیابی ہے تو آگے باقی چیزیں دیکھی جائیں گی عبادات میں سب سے پہلے کسی کا سوال ہوگا نماز کا جہاد کا پھر بھی بعد میں ہوگا میرے بھائی میری گزارش ہے اپنے منہج کو سمجھو اپنے عقیدہ کو سمجھو اگر میری باتیں کسی کو غلط لگی ہوں تو کتابیں موجود ہیں میں نے حوالے بیان کیا ان کی طرف رجوع کریں اور اہلسند جماعت کے عقیدے کے اصول میں پھر جہاں پہ میرے بات کا آغاز کیا تو وہیں پہ ختم کر رہا ہوں ان اصول کو جا کے پڑھیں ان کو سمجھیں ایک مجھے کتاب دکھا دیں اہل سند کے عقیدے کی کتاب جہاں پر انہوں نے اس اصول کو بنیادی اصول میں شمار نہ کیا ہو جس میں قرآن کا اور مسمان کے خون ریزی کے متعلق انہوں نے بات بیان کی ہو ایک کتاب دکھا دیں مجھے اور اگر آپ کو یہ مل جاتا ہے تو میری گزارش ہے کہ ابھی وقت ہے راہ راست کو سمجھ لو سرساحیق منہج کو سمجھ لو اور اس کو اپنا لو اور باطل مناہج جو آپ کے سامنے ہیں سب کو چھوڑ دو جواب صرف اللہ تعالی کو دینا ہے کسی شخص کو نہیں دینا اور نہ ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے اما خلق الجین اور ان سے اللہ اس مقصد کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں صحابہ کرام کا راستہ تابعین ومن امن طبی اب احسن الادین کے راستے کو اپنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم فمن صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آن اور سنت پر چلنے کی توفیق اطاع فرمائے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين